خدبہ نمبر پانچ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رہلت فرمائی تو عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو سفیان ابن حرب نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں جس پر حضرت علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوہ الناس شقو امواج الفتن بسفن النجات وعرجو عن طریق المنافرة وضعو تیجان المفاخرة افلح من نہض بجناح ایوہ الناس فتنوں کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر نکل جاؤ منافرت کے راستوں سے الگ رہو باہمی فخر و مباہت کے تاج اتار دو کہ کامیابی اسی کا حصہ ہے جو اٹھے تو بال پر کے ساتھ اٹھے غیر وقت اردے ورنہ کرسی دوسروں کے حوالے کر کے اپنے کو آزاد کر لے یہ پانی بڑا گندا ہے اور اس لقمے میں اچھو لگ جانے کا خطرہ ہے اور یاد رکھو کہ نا وقت پھل چننے والا ایسا ہی ہے جیسے نامناسب زمین میں زراعت کرنے والا فئن اب قل یقولو حرص علی الملک وان اسکت یقولو جزع من الموت هی هات بدلتی والتی مشکل یہ ہے کہ میں بولتا ہوں تو کہتے ہیں اقتدار کی لالچ رکھتے ہیں اور خاموش ہو جاتا ہوں تو کہتے ہیں موت سے ڈر گئے ہیں افسوس اب یہ بات جب میں تمام مراحل دیکھ چکا ہوں واللہی لکن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بسدی امی بل اندمجت علا مکنون علم لو بحت بہی لطربت مستراب الارشیت فی الطوی البعید خدا کی قسم ابو طالب کا فرزند موت سے اس سے زیادہ مانوس ہے جتنا بچہ سر حیات سے مانوس ہوتا ہے البتہ میرے سینے کی تہوں میں ایک ایسا پوشیدہ علم ہے جو مجھے مجبور کیے ہوئے ہے ورنہ اسے ظاہر کر دوں تو تم اسی طرح لڑسنے لگو گے جس طرح گہرے کنویں میں رسی تھر تھراتی اور لرستی ہے